فلاحت وسلام ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے بخش نشان ہے کیوں ہے؟ کہ تم مجھ پر کثرت سے ضرور پڑھا کرو کیونکہ تمہارا بسرت ضرور پڑھنا تمہارے لیے مقصرت ہے صلو اللہ عالی عالی عالی و اسلام مدنی چینل کے الحمدللہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں حاضر ہیں اور آج کے سلسلے میں ہمیں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ مدن دعوت اسلامی نگران شورا حاجی محمد عمران اطارف علامہ الباری بھی کرم فرما ہے ان شاء اللہ وجل گفتگو جاری رہے گی کچھ تعبیروں کا سلسلہ بھی رہے گا افغل تاخیر ہمارے ساتھ آج کے سلسلے میں شامل رہی ہے ان آپ کو خوابوں کی تعبیریں جاننے کے ساتھ ساتھ انہیں دین کے محفتے نظم پھول چننے کا بھی موقع ملے گا آئیے پہلے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں جب بھی تلاوت کی جائے تو غور سے سننا چاہیے قلجوں کے ساتھ سننا چاہیے کہ قرآن مزید فرقان حمید اللہ سبارہ و بطالہ کی وہ مبارک کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا سننا چھونا بلکہ دیکھنا بھی باعث ثواب ہے الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان چند اشار کلام کے سنتے مجھے اپنے نابل مجھے a okay. کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے اس کی تعبیر رشاد فرمائی ہے اس کیا خواب دیکھا اس نے بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا دو اشخاص ہیں پہلا اپنے منہ میں ایک موتی ڈال رہا ہے اور پھر اس کی نسبت چھوٹا موٹی منہ میں سے نکال رہا ہے جبکہ دوسرا شخص منہ میں موتی ڈالنے کے بعد اس کی بنسبت بڑا موٹی باہر نکال رہا ہے یہ میں نے خواب دیکھا امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ نے احشاد فرمایا کہ وہ پہلا شخص تو میں ہوں میں اس سے مراد میں ہوں کہ میں جو بات سنتا ہوں ویسی ہی بیان کر دیتا ہوں اور دوسرے شخص کی مثال اس کی ہے کہ جو بات سننے کے بعد اس نے اپنی طرف سے کچھ بڑھا چڑھا کے اسے بیان کرتا ہے میرے پیاروں میٹھے اسلام بھائیوں بزرگوں کے یہ واقعات ہم سنتے ہیں بیان کیے جاتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ جو علمِ تعبیر ہے اس کے ذریعے ہمارے اسلحہ بزرگان دین لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی پیش کیا کرتے تھے جیسا کہ آپ نے سنا یہ آپ نے تہذیب نعمت کے لیے اشار فرمایا کہ پہلا شخص میں ہوں کہ جو سنتا ہوں ویسا ہی بیان کر دیتا ہوں اور یہ نیک لوگوں کی اچھے لوگوں کی خصوصیت ہوتی ہے اپنی طرف سے بلا حاجت شرعی مبالغہ آرائی کرنا جھوٹ کی ملاوٹ کرنا یا بات کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا یہ اچھوں کا طریقہ نہیں ہے اللہ قبارک و تعالیٰ ہمیں بھی افل مدینہ لگانے کی سعد نصیب فرمائے اور اپنی گفتگو کے بارے میں بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کالس کی طرف بڑھتے ہیں حسب معمول آج کے سلسلے میں بھی کچھ کال جو ہے وہ ہم نے شامل کی ہیں ان اللہ دل ان کی تحابیر جو ہے وہ بیان کی جائے گی اور اس کے ذمن میں جو مدنی پھول ہوں گے وہ بھی پیش کیے جائیں گے پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو علی الحبیب رحمت اللہ, اللہ, <سلمان> اللہ تعالی علی محمد سرے میرا ایک خواب دشمن ہے تو دشمن لڑنے ہے میں ان شاء اللہ اس خواب کی تعبیر میرا نے شروع بیان فرمائے مدینہ العولیا ملتان شریف سے رحمت اللہ بھائی انہوں نے کال کی گویا کہ دشمن پر یہ غالب آ گئے لڑائی ہوئی کیا شاسن اس کے متعلق معلومات حاصل ہوئی ہے اس سے یہ ہے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں غالب آ گیا ہوں دشمنوں پر بہت ہو گیا ہوں دشمن بہت ہو گیا غالب آ گیا تو اس سے میرا تو مقصد میں کامیابی ہے کہ جو جس جو مقصد یہ رکھتے ہیں اب یہ خواب بیان کرنے والا ہے یہ جانتا اب جتنی گفتو کو انہوں نے کی ہے اسے سے یہی ہے کہ انہیں اپنے مقصد میں کامیابی ہو ہوگی رحمت اللہ بھائی رحمت اللہ بھائی اس وقت ہمارے اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں جسم وقت سوال لیتے ہیں لائیو ہم دیتے ہیں یہ ہیں امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں شامل ہوں گے کہ دیکھیے آج ہمارے خوف کی کیا تعریف کی جاتی ہے ویسے تو بڑی یعنی بظاہر تو اچھا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ مراد پوری ہو جائے گی مراد مراد آتا ہے کہ میری مراد پوری ہو جائے گی اب اس میں مراد پر منحصر ہے مراد کیا دے اب اس پہ اگر ہم تھوڑی سی بےحد کریں تو وہ یہی ہے کہ اس سے مراد اگر ان کی اچھی مراد تھی تو وہ بھی اب جو بری مرادیں رکھتے ہیں ڈیتی کا ارادہ کرتے ہیں یا چوری کا ارادہ رکھتے ہیں سود لینے کا ارادہ رکھتے ہیں رشوت لینے کے لیے روزانہ آفس آتے ہیں ہوتی ہے کہ آج اتنی آمدنی کرنی ہے رشوت کی اور پوری ان کی چند دنوں پہلے یہ ٹریننگ ہوتی ہوگی پر پلان بنتے ہوں گے کہ اتنی رشوت ہم نے اس مہینے لینی ہے یا روز کا ان کا کوٹا ہوتا ہے کہ اتنی رشوتیں لینی ہے روز کا کوٹا ہوتا ہے اتنا سود لینا ہے اتنا سود لینا ہے تو ان مرادوں اور ان ارادوں پر بھی لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے اندر یہ اس طرح کی تمنا ارادے رکھتے ہیں تو وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اب انسان جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے یہ راستے کو وہ کرنا چاہتا ہے اور عمت البائی جانے کہ ان کا وہ کون سا مقصد ہے وہ کون سا ارادہ ہے جس میں یہ کامیابی کی طرف کاگیر آئی ہے, صحیح ہے اس کو جو بھی کہہ یہی آئے ان کی تعریف اگر اللہ نہ کر اللہ نہ کرے اللہ نہ اگر اللہ نہ کرے کوئی برا ارادہ ہے جو وہ خود جانتے ہوں تو اب یہ کامیابی کا اشارہ ہے تو برے ارادے میں کامیاب ہونا یہ اچھی چیز تو نہیں ہے کیا خیالات کا یہ مانو کردی یہ نعمت ہوگی نا کہ کوئی برا ارادہ تھا پر یہ پتہ چلا کہ کامیابی ہو جائے گی اب مدری چینل اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ہم ان سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ اگر برائی ارادہ تھا تو اس سے باز آ جائیں اور یہ لمحہ کر نے بیان فرمایا کہ اس طرح کے اشارے پا کر اپنے کو برائی سے بچانا کہ اللہ عبارک و تعالیٰ کے اس علم کے ذریعے ایک بندے کو نعمت حاصل ہوگی اچھا یہ اشارے کتابوں میں ملتا ہے جی آپ کے ذریعے جو ہے وہ بندہ اپنے آپ کو برائی سے جیسے کہ آپ نے وضاحت فرمائی کہ مراد پوری ہوگی اب بری ہے پوری ہو جائے گی تو اب اسے سے جانا چاہیے کہ اس میں, میں کامیاب ہو جاؤں گا بری مراد کا پورا ہونا ظاہر ہے کہ برا ہے طرح طرح کے ارادے ہوتے ہیں بتکاری کا بھی ارادہ ہوتا ہے برا کے ارادے ہیں جیسے ابھی بیان ہوا اچھائی کے ارادے ہوتے ہیں ہمیں رحمت اللہ بھائی کے سدسیہ سن قائم رکھنا چاہیے کہ ان کے اچھے ارادے ہوں گے نیک ارادے ہوں گے جائز ارادے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو ہمارے نیک اور جائز ارادوں میں سلامت و رافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے آمین ہماری مدد فرمائے ہمارے مددگار ادا فرمائے جس طرح ہمیں یہ رکاوٹیں پریشانیاں ہوں اس سے پیار حبیب صلی اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے آمین اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں علی الحبیب اللہ, اللہ, اللہ علیہ, وسلم صلو اللہ علیہ, وسلم صلو اللہ علیہ وسلم بات کر رہا ہوں ہماری ایک تالاب ہے اس میں ہمارے بچے دو تین ابھی ہم بھی کے چاہتے ہیں ہماری اس میں گر گئی ہے اور اس کو پکڑ کے ہم نے بہت نکال لیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ڈوبنا جائے یہ کیسا مطلب ہوا ہے عرفان بھائی ہیں عرب شریف سے ریاض شہر سے انہوں نے کال کی تھی تالاب میں نہا رہے ہیں بچے بھی نہا نہارے یہ بھی اور ڈوبنے کا دنوں نے تذکرہ کیا ایک بچی کا آپ نے دیکھا کیا شرط یہ اشارہ اس میں اچھا تو نہیں ہے غم اور پریشانی ناخت ہونے کا اس میں اندیشے کا اشارہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں دعا کریں لیکن دعا ہے یہ دعا ہے جس کے بارے میں شاید ہوتا ہے کہ یہ سزا کو قدل دیتی ہے اور ہوتی ہے دعا اس سے مقابلہ کرتی ہے اور دعا بالکل غالب آ جاتی ہے محمد عرفان بھائی جو عورت شریف سے اپنے کال کی اول تو اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی سے محفوظ فرمائے اور مدنی چینل ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ سلسلہ بھی ابھی آپ کی فیلڈ میں ہے ابھی آپ نے کال کی مدنی چینل دیکھتے رہیے دکھاتے رہیے خوب کو اس کی بات کرتے رہیے یہ تو پریشان ہو گئے ہوں گے کہ غم لاحق ہونے کا بیان کیا گیا اب اب جیسے آپ نے شروع میں فرمایا نا کہ اشارہ مل جاتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اب یہ بھی یہاں بھی اگر آپ بہتر جانتے ہیں میں اتنا شاید نہ بیان کر سکوں کہ اب اگر ان کو بھی اشارہ ملا ہے کہ غم یا دکھ کی کوئی آنے والی ہے پریشانی آنے والی ہے اور جنہوں نے خواب میں اس کو محسوس کر لیا ہے تو انہیں بھی یہ نعمت ہی کہا جائے کہ <سلام> اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ان پر ہی ہے اللہ کی کرم والی ہے کہ ان کو پہلے سے ہی ایک اشارہ ہو گیا اور یہ دعا کریں افضل پھر عورت و ظائف کریں غم اور پریشانی سے بچنے کے لیے خود مدن جو آپ کے پاس موجود ہے یہ مدربن صورے میں بے شمار عورد و وظائف ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ناظرین کو یہ مدربن صورے میرے ہاتھ میں اس میں کئی عورد و وظائف ہوں گے میز اگر آپ امیر لسنت کے مرید ہیں طالب ہیں تو شجرا پھر آپ میں رکھتے ہوں گے تو و وظائف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پانچ نمازوں کے بعد جو پڑھنے والے واضح ہیں امیر و سنت نے ایک بڑی پہلی باتیں شاپ کروائی ہے میں نے ابھی کا سنر کیا دیکھا ہے لکھا ہوا مرد کا سب سے بہترین سے بہترین وظیفہ پانچوں وقت بعد جماعت نماز پڑھنا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہے نا بتائیے صبری کہ مصیبت کے وقت صبر و نماز سے مدد چاہو اور کوئی سا غم کوئی پریشانی کوئی سا خوف لاحق ہوتا علی صلی اللہ وسلم نماز قے اور کافی ہمارے بزرگوں کے ہی احوال ہیں ہماری کتابوں میں جو سیرتی کتاب اس میں یہ سارے واقعات ملتے ہیں کہ اول نماز کی طرف جاتے ہیں نماز بیان کی گئی ہے جس کا نام ہی نماز خوف ہے نماز خوف ماشاء اللہ تو نماز کی طرف اگر نماز کی عادت نہ ہو تو نماز کی طرف جائیں اچھا اب اس میں چونکہ بچوں کی طرف بھی ایک اشارہ آیا ہے تو ایک اور میں کوشش کر دوں کہ صدقہ دیں صدقہ دینے سے بلا چلتی ہے صدقہ دینے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں صدقہ دینے سے پریشانی دور ہوتی ہیں بٹ قسمتی سے ہمارے یہاں صدقہ نہیں دیا جاتا اب اس کے لیے ضرور نہیں ہے کہ آپ کو مطلب کہ کوئی بہت زیادہ مطلب لاکھوں روپے دینے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے مگر یہ ضرور کر دوں میرے عرفان بھائی اگر آپ کی پوزیشن کیا میں نہیں جانتا اشارہ غم و دکھ اور پریشانی کا آپ نے دیکھا آپ ایک کام کریں کہ صدقہ دیں لیکن یہ ضرور یاد رکھیے اور یہ میرے ملک یہاں کے ناظم نے یاد رکھیے کہ صدقہ دینا ہے نیت آپ کے ثواب کی رکھنی ہے اخلاص کے ساتھ دینا ہے ریاکاری نہیں کرنی اور اب جو بنیادی بات عرض کرنے جا رہا وہ یہ ہے کہ دینا حلال مانتے ہیں اللہ تعالی پاک ہے تو پاک مال قبول فرماتا ہے حرام مال سے سبقہ دیں گے قبول نہیں ہو یہ حرام مال کی نہوسط ہے حرام مال کا ہرام مال کے وبال ہی زبان ہے ان میں ایک ان میں ایک بوال یہ ہے کہ بندہ اس حرام مال سے بظاہر نظر آنے والی نیکیاں یہ کرتا ہے مسجد بناتا ہے سبھیل بناتا ہے صدقہ کرتا ہے حیرات کرتا ہے لیکن یہ سارے کا سارا مال جو اس نے خرچ کیا چونکہ وہ مال حرام کا تھا نا جو حرام کا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ اللہ کی بارکوں میں قبول ہی نہیں ہے تو مال قبول ہی نہیں ہے تو کتنی بڑی اثر رہتا ہے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیا اور اس کا کو کوئی سباب بھی نہیں ملا اس سے دیگر ایسا مال نہیں ہے لیکن اب میں اس طرف نہیں جا رہا آپ سب کر اور شجو شریف کے صفان نمبر نو پر ایک وزیر پریشانی کا پر ہاتھ رکھ کر پہنا اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اللہ کے نام سے شروع جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحمان اور رحیم ہے کہ اللہ از و جلد نور فرما مس غم و ملال اور اہل سنت سے اجتماعی دعا ہو گئی تمام مسلمانوں کو شامل کر لینا بہت اچھی بات ہے نا سب کو شامل کر لینا اور اچھی بات ہے بلکہ منقوع لے کے بے زبان سے دعا ہوا اور کے بے زبان کہاں سے لائیں ارشاد تو شاپ تمہاری زبان اپنے لیے گناہ کر نہ غیر کے لیے اگر اپنی زبان غیر کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اسی طرح اسی یہ میں صفحہ نمبر نو بتایا آپ کو یا ایک اور وظیفہ بھی یاد آ رہا ہے اسی کا صفا نمبر تیرہ پر وظیفہ ہے دعا ہے یہ ابو داؤ شریف کی ادیس ہے جو ابھی میں نے بیان کی اس کی برکت یہ ہے کہ ایک ایک بار اس کو پڑھنا ہے یہ صبح شام پڑھنے کے جو ہو رہا تھا وزائق اس میں یہ شامل ہے ایک بار صبح ایک بار شام صبح اور شام کی تاریخ جنریشن کر لیں آدھی رات ڈھلنے سے یہ ہیں آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح آدھی رات اس کی وجہ سے سارے وقت میں جو کچھ پڑا جائے اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے دوپہر ڈھلے یعنی ابتدائی وقت کے زہر سے لے کر گرو کے آفتاب کا شام ہے اس پورے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے اس سے شام میں پڑھنا کہیں گے یہ یاد رکھیے گا تو یہ وزا اس کے اوراد وزا یہ شریف ہے اس کے نمبر دس پر ہے اور جو آپ کو میں نے جو دعا بتائی اس کی فضیرت یہ ہے کہ غم اور علام سے بچے اور ادائے قرض کے لیے صبح و شام گیارہ گیارہ بار پڑھیے مقروض جو ہیں ان کے لیس میں وہ ہے یہ وظیفہ سفا نمبر تیرہ پر ہے شجرا شریف جو میرے ہاتھ میں سفا نمبر تیرہ پر ہے اور یہ جو قرض کے بارے دبے ہوئے نا یہ جتنے بھی ہمارے مدع کے ناظرین ان سب کے لیے ہوا کہ یہ امیر سنت سمت عطا کردہ وظیفے سے اور ابو مداؤ شریف کے ہندی سے یہ وزیرہ یہ ہو رہا تو وظاہط میں تو جو ہے تو یہ لے لیں آپ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو ایک بار میں نے پڑھ کر سنا ہے یاد تو ہو نہیں جائے گا یاد کرنے کے لیے آپ کو سجرا لینا پڑے گا اور یہ اب اس کو اگر آپ عادت بنا لیں گے نا کی تو انشاءاللہ شاء کی جب آپ عادت بنا لیں گے تو چند دن تک آپ دیکھ دیکھ کر پڑھے سجرا اپنے ساتھ جیب میں رکھے مستقل مدینہ سب کے کہاں سے کرے اور یہ بھی ایک سوال ہوگا کہ سجرا لے کہاں سے اور امین سند کے محید بن جائیں طالب بن جائیں امین وفرف پاک کا مرید بناتے ہیں اور اگر آپ کسی اور کے محرید ہیں جامع شرائط آپ کے پیر ہیں تو اگر آپ بہتر برکت لینا چاہتے ہیں کہ ان کے شجرے اور ان کے سلسلے کی اجازت तो نصیب ہو جائے تو آپ بہتر برکت دے سکتے ہیں امیر سنت کا جب یہ مرکز بنایا جاتا ہے تو جب کوئی طرح کے کہ مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کے اعتبار تو آپ کے جو پیر صاحب ہے آپ کے پیر صاحب رہیں گے آپ کو امیر وسنت کے سلسلے کا فیض بھی ملے گا اس کے جو شجرے کے اوراد وظائف ہیں اس کے پڑھنے کی یہ بھی اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے ڈبل اس پر بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کا پرنٹ نکال لیجئے اور اس میں تو پتا نہیں ہوتا تھا موبائل پر بھی جا کے سوفٹ ویئر کس طرح کے آ گئے اپ گریڈ بھی کیا ہے ہمارے آئی ٹی مجلس میں بتا رہا وہ ویب سائٹ کچھ اپ گریڈ ہوئی ہے تو سہولت ویب سائٹ دیکھے نا اب دنیا ویبسائٹ کے اندر جاری رہی ہے نا اپنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ یہ دعوت اسلامی کا اللہ تعالی کا کتنا بڑا کرم ہے دعود اسلامی پر اب قوم کو ٹی کی عادت پڑ گئی دعوت اسلامی نے چینل دے دیا گناہ طبق کا چینل دیکھو قوم کو نیٹ کی ہے کہ نیٹ بیٹھنا ہے اب نیٹ ہے تو آپ کو دعوت کی ویب سائٹ دے دی گئی ہے اب اس پر آپ کو سے آپ کو آڈیو ویڈیو لٹریچر آ, چینل وہ دیکھ لیجیے. اب یہ تو خیر آپ کی اپنی پسند کے اوپر ہے نا ہمارے ناظرین کی اب ان کو دیکھنا کیا یہ دیکھنا ظاہر ہے کہ وہ اب سہولت تو موجود ہے بلکہ اس وقت تو دنیا ایک دوسرے سے متعلق بھی بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں لوگ ذرائع بھی بڑھ رہے ہیں لیکن ایک اور سائڈ پر محدود بھی ہوتے جا رہے ہیں اپنے گھر پہ اپنے آفس میں اپنے رومس کی طرف اور یہ دو ہی ذرائع ہیں بڑے ذرائع کے اندر الیکٹرانک مسئلہ یہ نا کہ اب جیسے کہتے ہیں نا میڈیا نے دنیا کو گلوبل گلوبل ولیج بنا دیا ہے تو آپ سُنے مطلب مدنی چینل آئی ٹی کے ذریعے تو مدنی ولیج بنائیں گے گلوبل مدنی ولیج بن جائے گا یہ کہ گنا سے بچ کر آپ کو نیٹ کی سہولت بھی ہے سے بچ کر کو وہ ٹی وی پر چینل دیکھنے کی نزنی چینل کی سہولت بھی آپ کو میسر ہے اب جیسے آپ کا سلسلہ خوابوں کی تعبیر ہے تو اب وہ خواب آپ سے ہی سلسلے جب میں نزدیک چینل پہ دے کر آتا تو آپ سے سنا تھا کہ انسان کی اپنی کیفیت ہو پر اس کے خواب کا انحصار بھی ہے یہی ہے ایک بڑی قسم ہے کہ جو بندہ سوچتا ہے جو کرتا ہے طبیعت جیسی اس کی ہوتی ہے جیسے سوچتا رہتا ہے جیسے اس کا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو خواب بھی آپ آتا ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ آپ نے ہمارے رحمت اللہ بھائی اور عرفان بھائی کی جو خواب انہوں نے بیان کیے تھے اس کا ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا بکثرت باہریں سننے میں آتی ہیں بیان کرنے میں آتی ہیں کسی کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے کسی کو کسی صحابی کی زیارت ہوتی ہے بزرگ دین کی بھی زیارت ہوتی ہے اور اس طرح کی بہاریں مسلمانوں میں عام ہیں ایک تو کوئی اگر بہار آپ سنا دیں دوسرا اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی جیل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بہاریں بیان کی جاتی ہیں تو اس کی اصل کہاں سے اور اس کی کیا فضیلت ہے خابی تو ہے دیکھیں نا وہی بات جو ابھی آپ کی ہماری گفتگو جو چل رہی تھی تو اب جس سے جیسے کیفیت کی اب ان اچھے لوگ ہوں گے ذکر مدینہ کرتے ہوں گے ذکر مصطفیٰ کرتے ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھے اچھے پیارے پیارے مدنی اور عشق و محبت کی اس طرح باتیں کرتے ہوں گے مدینہ کی باتیں تو اس کی باتیں اور اس کی جیسی کیفیت ہوگی ویسا آپ دیکھے گا نا. تو سر صاحب صلی اللہ تعالی علی وسلم کی جیسا آپ نے کاغذ زیارت ہوتی ہے یہی پیدا سنت کے اندر ہی باق مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ خواب دکھا ہوا ہے کہ ایک ہمارے اصلہ نے جو فیل آباد جو ہے اس میں ہے یہ خواب جو اس کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور وہ زیارت دوسرے ہوئی وہاں اپنے مدنی قافلے میں وحن اللہ یہ صفا نمبر ون فورٹی ون پر سلو البیب اب یہ سجرا بھی اپنے گھر میں رکھے ہیں مدنی پنسولا اپنے گھر میں رکھے ہیں تو فیضان سندر بھی اپنے گھر میں رکھے ہیں. مدنی چینل کے لیے مدنی چینل بھی گھر میں رکھے ہیں اور اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے ویب سائٹ بھی گھر میں رکھے ہیں تو کیا مسئلہ کیا دیکھ کر موج ان کی لگی ہوئی دعوت اسلامی نے موج کروا دی کروڑا کروڑ کرم نے اور اللہ کی خصوصی رکھوتے ہو ہمارے اندیل سنت پر موت کروا دی ہے تو یہ ہمارے باہر ہے کہ دعوت اسلام نے یہ تین روزہ بین الاقوامی سنتوں پر اجتماع کے اشتتام پر عاشقہ نے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ڈھیروں مدنی قافلے سنتوں کی تربیت حاصل کرنے کے لیے شہر با شہر گاؤں با گاؤں روانہ ہوتے ہیں سنت ایک عاشق رسول کے بیان کا اپنے انداز و خلاصہ پیش خدمت ہے یہ واقعہ ہے چودہ کا یہ اس وقت چلے چودہ سے نہیں جڑی آٹھ سال پرانا واقعہ یہ ویڈا لکھوامی کی تیمہ جو سندو کا بڑا اجتماع تھا وہاں تک بدنی کافلہ بارہ دن کے لیے ضلع لہیا یہ پنجاب پاکستان کا ایک ضلع ہے رد کے مطابق ایک دن جب کیسی جتما ہوا تو ہمارا بیاں ایکشی کے رسو پر رکھ تاریخ ہو گئے اور بلک بلک کر رونے لگے یہاں تک ہو جاتا رہا جب جباسا ہوا تو کافی حشاش انہوں نے بتایا مجھ گناگار پر فیضان کرم ہوا اور مجھے مدینے کے چار تار سب اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا شربت نصیب ہو گیا اللہ دوسرے دن کرما ہوا ان کے ساتھ وہی کیفیت ہوئی اب کی بار خوب اب کدھر خواب میں وہ زیادہ رفالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم پیزیا ہوئے کہ تمام مسافر بھی حاضر خدمت وہ اعلیٰ حسن خان صاحب کا شعر لکھا یہاں آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن جلوے خود آئیں تالی دیدار کی طرف باہر سنیں قابل کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ خواب میں اسے ایسے ایک اور اسلام بھائی بھی تھے انہوں نے یہ بیان دیا کہ قافلے مختلف نیتوں کی اسلام بھائی تھی انہوں نے کہا میں بھی ایک نیت لے کر گیا تھا وہ نیت کیا تھی وہ نیت یہ تھی تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے تو وہ بیان دیتے ہیں کہ میں بس اس نیت کے ساتھ مدنی قافلے کا مصادر بنا الحمدللہ للہ جلد مجھے مدنی قافلے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی زمانے میں لوگوں کو ساری زیارتیں اور یہ آنے لگی ہیں آپ کی جانتے ہیں کہ یہ تو سلسلہ بھی پرانا بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو باقاعدہ فضان سولت میں لکھا ہوا ہے کہ احادیث سے ثابت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسے یعنی خواب کو امر عظیم جانتے اور اس کے سننے پوچھنے بتانے بیان فرمانے میں نیا ہے دارا کا اہتمام فرماتے اب بخاری وغیرہ میں حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم نماز و صبح پڑھ کر حاضرین سے دریا فرماتے آج کی شب کسی نے کوئی خواب دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دریا فرماتے آج کی شب کسی نے کوئی خواب دیکھا جس کسی نے دیکھا ہوتا عرض کر دیتا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تعمیر فرما ہیں سرکار اعلیٰ عظر رشمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ احمد و بخاری و تریمیزی حضرت ابو سید قدرے ربی اللہ علیہ سے رابی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پیارا معلوم ہو تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے چاہے کہ اس پر اللہ کی ہم وجہ لائے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے مصرد امام احمد دو تو صفانہ حدیث نمبر چھ ہزار دو سو تیئیس یہ میں اس لیے ساری وضاحت کرتی کہ اب وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سوال آتا ہے تو یہ تو یہ روایتیں اس کو آپ کیا بات کریں گے خود امام بخاری رکھنا اللہ تعالیٰ نے جن کی حدیثوں کے ہم اتنے حوالے چنتے ہیں اور پیار کرتے اور ماشاءاللہ ان کی حدیثیں ہیں مدینہ مدینہ اور کتنی مستند عدیت کی کتاب بخارش ہے خود ہی ماں بخارج اللہ تعالیٰ ہے کہ بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا اور والدہ ماجدا دعائیں کرتی کیونکہ کہ آپ کی والدہ ماجدا مستجاب دعوت تھی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور والد صاحبی صاحبی صاحب صالے تھے نیک تھے ماں دعائیں کرتی سوچے تھے ابراہیم فلا ندی نے والد صاحب سلام کی خواہی اضافہ تھی یہی واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے رشت فرما رہے تھے آپ اپنے بیٹے کی بینائی کی واپسی के लिए دعا مانگتی مانگتی رہی ہے مبارک آپ کی تو قبول ہو چکی ہے اللہ تبارک کا تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی بینائی باہر فرما دی ہے جب صبح ہوئی اور دیکھا تو زد فریض امام بخاری الرحمت اور لہل باری کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی اب اچھی نہیں ہے تو کسی کو بتا دیا جائے کہ میں ہفتہ وار اجتماع نہیں کیا داؤد اسلامی کے اور وہاں ذکر اللہ ہو رہا تھا اب اس لیے سننے والے کو تو آ سکتا ہے نا کہ اپنی فضیلت کیوں بیان کی جا رہی ہے مطلب ٹھیک ہے وہ ایک ترغیب ملے گی یہ چیز ہے کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اس نے اپنی فضیلت کے لیے کہ نیت پر ہم حکم نہیں لگا سکتے اور مسلمان کو ہم نے مسلمان کی بدگمانی سے بچنے کا حکم ہے کہ اس اپنے سورہ حجرات میں نا یا ایزین عام تنیبو کفی من ضمنی سر جی میں کنسل ایمان ایمان والوں بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گنا ہو جاتا ہے اگر اگر جھوٹا خواب بیان کرتا ہے اپنا تو وہ اس کے اوپر وبا لے نا کیونکہ اس کے بارے میں بھی یہاں وضاحت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا فرمانی حدرت نشان ہے جو جھوٹا خواب بیان کرے اسے قیامت جو دو دانوں میں لگانے کی دی جائے گی اور وہ نہیں لگا پائے گا اب وہ جوتا خواب جو بیان کرے یہ خوابوں کی تعبیر رہی آپ کا سلسلہ ہے تو خواب خرچہ بیان کرے جوتا خواب بیان نہ کریں جزاک اللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے خواب بیان کرنے کے حوالے سے جھوٹے خواب کے حوالے سے اچھا خواب بیان کرنا چاہیے اس کے حوالے سے الحمدللہ مدنی پلس نے فضان سنت میں امیر سنت دام و وزراکات ملا نے اس حوالے سے کافی سفات تحریر فرمائے ہیں آپ نیت کر لیجیے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور خواب سے متعلق جو وسوسے اور بلا وجہ کی ایک عجیب و غریب قسم کی بعض اوقات باتیں سننے کو آپ کو ملتی ہوں گی تو جب آپ کے پاس درست علم ہوگا تو انشاءاللہ شاء ان وسوسوں سے بچنے میں بھی آپ کامیاب ہو سکیں گے آپ ہمارے سلسلوں کے بارے میں فیڈ بیک اس ایڈریس پر دیکھ سکتے ہیں فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ مدنی چینل ڈاٹ کی تعبیریں جو آپ کو کالز کے ذریعے یہاں پر ہم سلسلے میں عرض کرتے ہیں اسی طرح بذریعہ میل بھی تعبیر کا سلسلہ ہے آپ چاہیں تو اپنا خواب بذریعہ میل ہمیں بھیج سکتے ہیں اس کا ایڈریس نوٹ فرما لیں خواب کی تعبیر ایٹ دا دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ خواب کی تعبیر ایٹ دا دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اور یہ مدنی چینل کی دعوت اسلامی کے مختلف مجالس کی بہار ہیں کہ ہمیں مختلف حوالے سے شری رہنمائی اور دیگر ہمارے معاملات میں ہمیں رہنمائی دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکات حاصل کرنے کی عطا فرمائے غافر ہوں ہم سب کے گناہوں پہ محد فرما اللہ ہماری مغفرت فرما دنیا آخرت کی ضدت و رستی سے زمرِ نمت سے بچا یا اللہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے برکت بھلائیاں کا فرما شر و فطن سے بچافیت آفیت، آفیت، آفیت، مسیح فرما بیماریاں پریشانیاں کل گاریاں گھریلو ناچاکیاں سب دور فرما امیر وسلمت علم نشاق رسمت کا سایہ ماں کا سایہ ہمارے سروت راز فرما دے یا اللہ عبادت اسلامی مدی چانہ نظربت سے بچا یا اللہ ہم س... اتوجه نيابه الى فضيله الله تعالى الى خير خلق محمد وعليه وصحبه اجمعين رحمه الله صلى الله, الله عليه وعلى محمد